قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ینا کام اموالو ہم والا اولادو ہم مینا ہی الله آ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی کپڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے وہ اولاد ناول اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں <قبلِهِن> ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے آگ کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے قزبو بھی آیاتینا انہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا نے ان سزا دینے والا ہے ان آیات بیناف میں تندیق کی جا رہی ہے کپار کو کپار فبارت تمراد مشرقین بھی یہودی بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا یہ لوگ مراد ہیں اس کے علاوہ باقی تمام سر کفار مراد ہو سکتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اعلی فرعون کو دیکھو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 کہ وہ اپنے سفر سے بال آ جائے کل لدینہ کا پارو ستو گلا وطف شارونا جہن نامہ دل کہہ لیجیے کا پارو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے فکر کیا کہ تم انقریب مغلوب کیے جاؤ گے وطف شارونا اللہ اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے بسل میہاد اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے اس آیت میں کافروں سے مراد یہودی ہیں مدینے کے پورو جیوار کے اور مدینے کے رہنے والے یہودی اور اللہ سبحانہ چھانا ہوا تعالیٰ نے اس آیت کے نارے ہونے کے بعد یہودیوں کے ساتھ یہی سلوک ہے ون کوریلا کے لوگ وہ سارے کے سارے قطر ہو گئے غرو نزیر جلا وطن کر دیے گئے اور خیبر فتح ہو جانے سے قرآن نزید کی یہ پیش ہوئی پوری ہو گئی ستو گلاب نہ وقوف شروعہ علاج جہن تم ان غریب مخلوق کیے جاؤ گے مسلمان تم پر غذا پاریں گے اور آخر قیابت کو تم جہنم کی طرف اکٹھے کی کیے جاؤ گے وہ بھی اس کا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ادکان اللہ تم آیا تم سی سے یقیناً تمہارے لیے عظیم نشانی ہے ان دو گروہوں میں التافا جو آپس میں ٹکرائے لڑے ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تم تو خاطی روفی سبیر اللہ ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے راستے میں لڑتا تھا وہ فرا کافر اور دوسرا گرو کافر تھا یوم نہ ان کے فی را وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے را ال آنکھوں سے دیکھنا اپنی آنکھوں سے وہ اپنے دشمن کو دگنا دیکھ رہے تھے و الله یؤید بنصره من یشاء اور اللہ تعالی جسے چھتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے اِنَّ فی اس میں عبرت ہے پتکار اگر تم آئے تم سی سے مل سکا تھا تمہارے لیے دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں ایک دوسرے سے لڑی ٹکرائیں تھی. یہ اشارہ ہے مغرقات بدر القبا کی طرف غذبۂ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کافروں کے مغلوب اور جہنم واصل ہونے کی جو پیش گوئی ووشتہ میں ذکر کی گئی ہے اس کی سچائی کو جاننے کے لیے واقعہ بدر یاد کر کرو کہ بدر نے کیسے مسلمانوں کے ہاتھوں مشرقین کو شکست ہوئی انتہائی عبرت ناک قسم کی شکست کاوں کو سامنا کرنا پڑا تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو ات الطفا کی روپی سے بھی دلّہ وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا گروہ مسلمانوں کا دوسرا کافر یعنی کفارے مکہ خراب شریکین مکہ کا گروہ تھا یارو نا مفت نہیں ہندو وہ انہیں اپنے سے دگنا سمیجے تھے اس کا ایک مانا ہے کہ کافر مسلمانوں سے تین گنا زیادہ تھے مسلمان تین سو تیرہ اور کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی تو مسلمان جب کافروں کو دیکھ رہے تھے تو انہیں اپنے سے دگنا سمجھتے تھے ہزار نہیں بلکہ ان کی تعداد انہیں کم نظر آ رہی تھی دوسرا اس کا ماننا یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا خیال کرتے تھے ایک ہزار کی تعداد میں وہائے مسلمان تین سو تیرہ تھے لیکن کافر آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے تو انہیں آ رہا تھا جیسے یہ ہم پہ دبنی سے دگنی پیدا ہوا ہے یہ انہیں اس لیے نظر آ رہا تھا کیونکہ اللہ کو و ہوا نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے فرشتے نازر کیے تھے اس وجہ سے وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو دگنا دیکھنے والا جو معاملہ ہے یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے پہلے ہے اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس وقت ہر قریب دوسرے کو اپنے سے کم محسوس کر رہا تھا سورہ انسال میں اس کی وضاحت موجود ہے وہاں انشاءاللہ اس کو کھولیں گے وہا ہوئی اگیں گی تو میں یہ شاہ اور اللہ تعالی اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے قوت بخشتا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو قوت بخشی بدر بار کا بدر القبرا دیں اندار قلح یقیناً اس میں عباد ہے اہل بصیرت کے لیے آنکھوں والوں کے لیے شوا کیسا ناس لوگوں کے لیے خوش نما کر دی گئی ہے مزین کر دی گئی ہے رخبشہ ہوا نقصانی خواہشوں کی محبت مین السائی جو عورتیں ول اور بیٹے ہیں ولقناطیارہ اور جمع کیے ہوئے خزانے ہیں من سونے اور چاندی کے ویلوبہ اور نشان زدہ گھوڑے ہیں والانعام اور چوپائے ولح اور کھیتی یہ ساری چیزیں شہابات ہیں نقصانی خواہشات ہیں تو لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے مزین کر دی گئی ہے رادی کا نزا الشایا یہ دنیا زندگی کا سامان ہے وہ اللہ وہند المعاب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھیک ہے شہباد شہباد کہتے ہیں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 شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت کو غروب ہیں فکری طور پر انسان جن چیزوں سے محبت رکھتا ہے ان کو کہا جاتا ہے شہوات شہوات کی یہاں پر اللہ سبحانہ ہوا سوال نے بتاح کی ہے کہ وہ کیا کیا ہیں محنت کی سار عورتیں بنی بیٹے بناطی من وقت والفضہ سونے چاندی کے بڑے ہوئے خزانے وہ القیر مقلم شان زدہ گھوڑے بہترین سواریاں ولان عام اور جانور و اور کھیتیاں زمینیں یہ فکری طور پر انسان کے برحوب و محبوب یہ شہباب ہیں تو یہ چیزیں اللہ نے فرمایا ہے مزہ اٹھایا کہ دنیا دنیاوی دنیا زندگی کا ساب سامان ہے واہ ہو اہدہ ہو اور اللہ کے پاس ہی اچھا ٹھکانا ہے زندگی کا سب و سامان ہے اللہ سبحانہ و ہو نے انسان کی زندگی آسمان بنانے کے لیے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے اور اگر انسان ان سے فائدہ حاصل کرے لیکن اللہ رب کو نہ بھولے تو پھر یہ مضموم نہیں ہے یہ ممزو ہے اللہ رب العالمین عالم ہے کہ نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کو متاع دنیا ساری کی ساری متاع ہے سامان ہے مسا دنیا المرا تو فال کا دنیا کے مساق میں سے سب سے بہترین مساق سامان المر اصو فالحا نیک بیوی بی ہے اور نیک بیوی بی کیا ہے الا نظر تھا نہیں ہا رس کا جب تک طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے وہ الا امر جب تو اس کو حکم دے تو وہ میری فرما برداری کرے اچاٹ کرے عن ہا حقیز کا فیصلہ مالی حقیقت فیصلہ مالی کا جب تو اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تیرے ساد و سامان کی بھی اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے یہ مرا خالے ہے نیک بھی اور یہ دنیا کے سامان میں سے بہترین سادو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرقی کا علیہ یعنی النِّسَاءُ کو نستا وسیع تمہاری دنیا کی دو چیزیں میرے نزدیک محبوب بنا دی گئی النِّسَاءُ ان انستاؤ عورتیں اور خوشبو یعنی ان کی محبت اگر اللہ کی اصاق اور فرما برداری میں ہو تو کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شادیوں والے تھے نو بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں ہیں آج کل کچھ لوگوں نے زہد اور تکوے کے لیے سمجھا ہے کہ کر کے دنیا لادے ہے دنیا کو بتا چھوڑ دیں پھٹا کہ وہ نکاح بھی نہیں کرتے شادی سے بھی پیچھے رکھتے اس کو تکوا سمجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھواتے اور نکاح کو بھی سننا تھی براہ کی بہان سننا نکاح میری سنت ہے جو اس سے رو گردانی کرتا ہے وہ روز میں سے نہیں اس امت کا سب سے بہترین آدمی سب سے بہترین شخصیت اکثروحانی سان وہ اس امت میں سب سے زیادہ بیمیاں رکھنے والا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بہترین آدمی تھے کام اکثر نساء اور بیمیاں بھی آپ کی سب سے زیادہ ہیں تو نکاح کرنا یہ تقرر اور سہر کے منافع نہیں ولبنی بیٹے اولاد اللہ سبحانہ تحانہ بتاتے ہیں کہ تمہاری بینی اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں جب وہ اللہ کی یاد کے بندے کو واقف کریں اللہ کی اطاعت سے دور لے جائیں اور اگر یہ اللہ تعالی کی اطاعت اور خرمہ کی طرف راغب کرنے والے ہوں تو یہ سب سے بہتر دوست من سونے چاندی کے خزانے اللہ تعالی نے اس کو عطا کرے اور اس کی زدات دے صدہ کرے مضموم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد دو چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں نہیں جائے اصد یعنی رشتت. رشت رش وہ دو چیزیں کیا ہیں رجل آتا ہوا ہوں آ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے نال عطا کیا ہے اور وہ اس کو اللہ رب العالمین کی خوشبوتی اور رضا مندی کے لیے خرچ کرتا ہے دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اور وہ دن رات اس کی ترویج و تفریح کرتا ہے ان دو چیزوں میں تو مان بھی مضموم نہیں اگر اللہ رب العالمین کی یاد سے غافر کرنے والا نہ ہو وہ خیریت یہ مصب واپسی یہ چیزیں بھی سواریاں چوپائے کھیتیاں یہ بھی قصبے کے منافی نہیں اور بری نہیں بشردی کے اللہ رب العالمین کی یاد کے بندے کو غافر کرنے والی نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد سواریاں رکھی ہوں اپنے دور کی بہترین سواریاں اونٹ گھوڑے ایک دو نہیں کثیر تعداد میں موجود جانور وہ بھی آپ نے بہت رکھے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جتنے زیادہ رکھے اتنا زیادہ سرکہ بھی رکھے جان کا مساغل خیاسی دنیا یہ دنیا زندگی کا سہان ہے آب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ہے. بخیر من کہ ہی میں تم کو اس سے بہتر کے بارے میں خبر نہ دوں ناراسن تجری میں کرتی غلط تھا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوا اختیار کیا ان کے رب کے یہاں جنتے ہیں باغات ہیں تجری من تختی حل انہار جن کے نیچے سے دریا کہتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں وہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں خالدین ازوا دہارا اور پاکیزہ بیویاں ہیں رضوان من اللہ اور اللہ کی رضا بندی ہے وہ اللہ بالعباد ہے اور اللہ اپنے شبدوں کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی یہ جو دنیاوی زندگی کا سارو سامان ہے اس کی نسبت کہیں بہتر آخرت کی زندگی ہے اور جو کچھ اللہ سبحانہ نانا ہوا نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس کی نسبت بہت ہی بہتر ہے جنتیں باہر نہریں دریا جن کے نیچے سے بہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی اور پاک دامن بیویاں بھی اور پھر اوپر سے رضا رضامندی بھی اللہ تعالیٰ سماتے مارے اکبر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضا رضامندی بھی بہت بڑی ہے اللہ تعالی کی تھوڑی سی رضا رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے اور اہل جنت کے لیے ورضوان مین اللہ اللہ کی بہت بڑی نظام دی غور و فیر اور اللہ تعالی بندوں کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے اس میں لفظ احاطہ نے انسانی زندگی کی نعمتیں جو موٹی موٹی ہیں وہ جمع کروا دی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 اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ اللہ تعالی نے جمع کر دیا اللہ دینا ربا نا لونو بنا وکنا بننا <النَّار> وہ لوگ اہل تفرا کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا آمنا منا ہم ایمان لے آئے لہذا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے وقینہ عذاب النار اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے اسینا وہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ سچ بولنے والے ولقان اور فرما برداری کرنے والے رقم بجا لانے والے ول اور خرچ کرنے والے ولمسترین اور شہری کے وقت بخش طلب کرنے والے یہ اہل ایمان کی صفات اور نشانیاں اللہ کا خانہ ہوا تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اہل قطبہ جن کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں اور باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ہمیشہ کی, کی زندگی ہے باقی زہریلیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم خوشبوصی ہے ان لوگوں کی صفات کیا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لہذا ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہمیں آپ کے آزاد سے بچا لے اور اسفابرینا صبر کرنے والے ہیں نیکی پر صبر کرنے والے گناہ سے بچنے پر صبر کرنے والے مصیبتیں آنے پر صبر کرنے والے اسفابرینہ صبر کرنے والے صبر کی یہ تین قسمیں ہیں نیکی کرنے پر صبر کہ بندہ مطلب صبر کے ساتھ نیکی کرتا رہے گناہوں سے بچنے پر صبر ہے اور پھر اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر اسفاب رینا صبر کرنے والے اسفابینا سچے سچ بولنے والے قول میں سچے شیر میں سچے کان حکم شکر ماننے والے اللہ کی فرما برداری کرنے والے اپنی مرضی سے نہیں جیتے اللہ کی مرضی سے جیتے ولقان تینا و اور قرض کرنے والے اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد اپنی صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اللہ کے راستے میں قرض کرنے والے منفقین ویری نبن اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود سہلی کے وقت رات کی تاریخی میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہیں گناہوں کی واقعی مانگنے والے اس آئٹ میں رات کے آخری شہر شہری کے وقت استحفاق کرنے کی فضیلت اللہ مستقبل نے مستغفرین بالاسعار کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری انتہائی حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا رقصا ہو بس آ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 تو یہ اللہ رب العالمین سے بخش کرتے ہیں اپنے گناہوں کی مرافی مانتے ہیں شاہد اللہ انہو لا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اللہ الا اللہ کہ اس کے سوا کوئی بھی محبوب برحق نہیں ہے بل ملائی کا سور فرشتوں نے بھی گواہی دی وہ عرمی اور اہل علم نے بھی گواہی دی با علم اس حال میں کہ یہ سب انصاف کے ساتھ قائم ہیں لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مربود باہر نہیں ہے العزیز الحکیم وہ سب پر ہے، کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صبر دی دین اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد توحید الہی پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور یفسائی پر ہے اس حقیقت سے وقت نظران اور تمام دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و نہ کی وحدانیت اللہ کی توحید اللہ کا لا شریک ہونا یہ دین اسلام کی بنیاد اور احاط ہے ہر نبی کی دعوت یہی تھی ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی حفاظت نہ کرے ہوگا پھر اللہ کی حفاظت کرو اللہ نے کرو میری حساب کرو ہر نبی کیر نبی کیجازت کا لطف آغاز کے اور نبی نیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بھی یہی طریقہ کار سمجھایا ہے وہ آدمی جبر رضی اللہ تعالیٰ کو یگن میں بھیجا کرنایا آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہم کتاب ہیں فلسکون او اور وہ قبول کر لیں صرف سے آ جائیں بھر تھی ان کو بتانا ہے طلبا ان کی کلیوں میں ہو رہی گا اللہ نے ہر دن رات میں تو پر پانچ نمازیں پڑھتی ہیں فہم اس کا اگر وہ یہ بات بھی مانے تو, تو مانے پھر نماز کا بتانا نماز مان لیں نماز کے بارے میں اصاحت کرنے اور نمازیں پڑھنے لگیں فعلم پھر تم ان کو بتا اور علیہ فیمال اللہ نے ان کے بالوں نے سرفا فرض کیا ہے تو قدو میں جو ان میں سے اگنیا سے غنی چاہے سربت لوگوں سے لیا جائے گا اور انہی کے کو دے دیا جائے گا یہ تجدید ہے دعوت سب سے پہلے توفیق اور انبیاء کرام صلی صلاحت اللہ علیہ وجمائن نے یہی کام کیا کہ سب سے پہلے توفیق کی دعوت دی جب نے مکہ کے تیرہ سالہ دور میں یہی تو بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت بھی ہے اللہ تعالی کی عبادت شیرت کی نفی اسی کا پرچار بھی ہے اللہ بھی گواہی دیتا ہے فرشتے بھی ایک افسد دے رہے ہیں انصاف پر کھڑے ہو کر پھر اللہ نے دوبارہ اسی داغے کو دوہرایا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی محبوبے پر حق نہیں ہے العزیز جو سب پر غالب ہے الحکیم کمال عمت والا ہے دوبارہ پھر دو دلیلے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی اپنے داغے کی العزیز الحقیم کہ اللہ سب پر غالب ہے جو سب پر غالب ہو محبوبے برحق وہی ہوتا الحکیم کمال حکمت والا ہے جس کی حکمت کامل ہو وہ معمولے پر حق ہو سکتا ہے دنیا میں کسی کی حکمت کامل نہیں دانائی کامل وہ اکیلے اللہ ہوں براہ کے پاس اللہ اکلا. چلو یہاں سے پھر گے آگے بات کر